والسلام عليك يا رسول سلو وعلى مو روک وسبی حَبِبَ الله سورائے اعراف کی آیت نمبر ستاون کی تلاوتی ہے ترجمۂ کنز ایمان اور وہ ہی ہے جو ہوائیں بیجتا ہے اس کی رحمت کے آگے مردہ سناتی یہاں تک کہ جب اٹھا لیں بھاری بادل ہم نے اسے کسی مردہ شہر کی طرف چلایا پھر اس سے پانی اتارا پھر اس, طرح اس سے طرح طرح کے پھل نکالے اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے کہیں تم نسل مانو گزشتہ دروس اگر آپ بھائیوں کے ذہن میں ہوں تو پچھلی آیات میں آسمانی چیزوں میں اللہ تعالی کی قدرت ملکیت تصرف کا ذکر فرمایا گیا تھا کہ سورج چاند تارے وغیرہ اس کے تابع فرمان ہیں اب اس آیت میں زمینی چیزوں میں رب کی ملکیت و تصرف و قدرت کا ذکر ہے گویا جو ہے وہ علویات کے بعد تخلیات کا ذکر ہو رہا ہے چونکہ آسمانی چیزیں اثر کرنے والی ہیں اور زمینی چیزیں اثر لینے والی اس لیے پہلے آسمانی چیزوں کا ذکر ہوا اور اب زمینی چیزوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے درس یہ دیا گیا ہے کہ اے لوگ تم آسمان اور آسمانی چیزوں میں اللہ تعالی کی قدرتوں کا بیان سن چکے اب جہاں تم رہتے ہو یعنی زمین اور زمینی چیزوں کے حالات ان میں غور کرو اور رب کی قدرت پر ایمان لاؤ رب وہ قدرت والا ہے جو رحمت کی بارش سے پہلے بارش کی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے جن سے تم کو بارش کی امید بند جاتی ہے حتی کہ جب یہ ہوائیں بارش سے لدے ہوئے بھاری بادل اٹھا کر اڑا کر لاتی ہیں تو رب یہ بادل خشک زمینوں کی طرف لے جاتا ہے وہاں ان سے بارش ہوتی ہے کبھی ہلکی کبھی تیز پھر اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اس بارش کے ذریعے ہر قسم کے دانے اور پھل پیدا ہوتے ہیں تو جو ہماری اور ہمارے جانوروں کی بقا کا ذریعہ ہیں جیسے ہم بارش کے ذریعے مردہ اور خشک زمین کو زندگی و تری کی حالت میں دیکھتے ہیں ایسے ہی اللہ تعالی کے کے دن مردوں کو زندگی بخش کر قبروں سے اٹھائے گا تو جب اے لوگوں تم دن رات یہ واقعات دیکھتے رہتے ہو تو قیامت کے دن مردے زندہ ہونے کا انکار کیوں کرتے ہو ان میں غور کرو اور قیامت کو مانو تو اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دی ہے تاکہ جو کفار قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کو عقل آ جائے یاد رکھیے قیاس برحق ہے یعنی دیکھی چیز کے حالات دیکھ کر اندیکھی چیز کے حالات معلوم کرنا بالکل درست ہے بارش اور اس کے نتیجے ہماری دیکھی ہوئی چیزیں ہیں قیامت اور وہاں کے حالات ان دیکھے ہیں بارش کے ذریعے قیامت کے پتہ لگانے کا حکم دیا گیا لہذا مجتہدین علماء کا شرعی قیاس بھی برحق ہے یعنی منسوخ چیز کے احکام غیر منسوخ میں جاری کرنا گندم میں سود حرام ہے تو چاول میں بھی حرام گندم میں سود کی حرمت حدیث میں آ گئی چاول باجرہ مکئی میں سود کی حرمت قیاس سے ثابت کی گئی اسی طرح یہ کہنا بھی درست کہ جب رب نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حاضر و ناظر بنایا اسے علم غیب بھی بخشا تو اس نے حضور علیہ السلام کو بھی یہ صفات عطا فرمائی وہ قادر مطلق ہے جسے جو صفت چاہے بخش دے ہوا خود بادل نہیں بن جاتی بلکہ سمندر کا پانی باپ بن کر طبقۂ زمح، حریر میں پہنچتا ہے پھر ہواؤں کے ذریعے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے باپ میں وزن ہے کیونکہ بادل جمی ہوئی باپ ہی تو ہے ہر چیز کی موت علیحدہ ہے ایسے ہی اس کی زندگی علیحدہ ہمارے جسم کی موت بے جان ہونا ہے اس کی زندگی جاندار ہونا روح کی موت بے ایمان ہونا ہے اس کی زندگی ایمان والا ہونا ہے تو دل کی موت غفلت ہے اور زندگی بیداری زمین کی موت خشکی ہے اور اس کی زندگی سبزی ہے صرف بارش بیج اچھی بوائی پیداوار کے لیے کافی نہیں یہ سب چیزیں پیداوار کے اسباب ہیں پیدا فرمانے والا مصدب الاسباب اللہ کا ہے انسان کو چاہیے کہ یہ سب کچھ کرے مگر نظر مصدب الاسباب پر رکھے اگرچہ زمینی پانی یعنی کنویں دریا نہروں سے بھی کھیتی باڑی میں مدد ملتی ہے مگر پھر بھی بارش کی ضرورت ہے اگر بارش نہ ہو تو لاکھ کوشش کر کے زمینی پانی کھیتوں باغوں کو دو مگر پیداوار درست نہیں ہوگی کشاادے خدا بندی ہے۔ وال بالا دوطجیبو یخروجوہ بات و ہو بھ ذنی رھ وال لدی خبو پہ لا یہ خوجو اللہ نکیہ قذا لی کا نو پرریپول آیاتی لے پؤیاشقونکر کنزل ایمان اور جو اچھی زمین ہے۔ اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بمشکل ہم یوں ہی ترے ترے سے آیتیں بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو احسان مانیں تو گزشتہ آیت مبارکہ میں فیض دینے والے بادلوں کا ذکر تھا اس کے ذریعے اللہ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی کی اب فیض لینے والی زمین کے حصوں کا ذکر ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا نظارہ جو ہے وہ کرایا گیا ہے دراصل یہ دیا گیا اے مسلمانوں تم آسمانی حالات تو سن چکے کہ اللہ تعالی قدرت سے ہوائیں بارشیں کس طریقے سے بیچتا ہے اب زمینی حالات سنو اور غور کرو کہ زمین دو طرح کی ہے اچھی قابل کاشت ہری اور قابل کاشت یا قابل پیداوار اچھی زمین میں سبزے پھل پھول اللہ کے حکم سے خوب نکلتے ہیں جن سے جانور انسان فائدے اٹھاتے ہیں مگر جو زمین خبیص خراب ناقابل قابل کاشت یا ناقابل پیداوار ہے اس میں بمشکل تھوڑی سی غیر نافے گاس نکلتی ہے بارش ایک ہے مگر زمین کے حصوں میں اس کی تاثیریں مختلف ہیں آسمان سے بارشوں کا آنا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے اور زمین میں مختلف اثر کرنا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے اور اللہ تعالی شکر گزار لوگوں کے نفے کے لیے آیات قرآن اس طرح مختلف انداز سے بیان فرماتا ہے رہے نہ شکرے کفار تو وہ ان آیات اور ان کے مختلف طرز بیان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو زمین کو طیب اور خدیز کہنا جائز ہے اچھی پیداوار والی زمین طیب ہے نا قابل کاشت یا کم پیداوار والی زمین خبیز کسی طرح انسان کو بھی طیب و خبیز کہہ سکتے ہیں ادب والا انسان طیب ہے بے ادب خبیس ہے جو مقصد حیات پورا کرے وہ طیب ہے جو پورا نہ کرے وہ خبیز ہے ساری زمین بظاہر یکساں ہے اور سب کی حقیقت مٹی ہے مگر فطرت اور طبیعت میں مختلف ظاہر سے دو نہ کھاؤ یوں ہی سارے انسان شکل و صورت میں یکساں ہیں سب کی حقیقت حیوانِ ناتق ہے مگر طبیعت و فطرت میں ان میں بڑا فرق ہے ان میں زندیقین بھی ہیں اور صدیقین بھی ہیں ارشادِ خدا بندی ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاہِ غَيْرُهُ قِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ترجمہ کنزولیمان بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے قوم کے سردار بولے ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں یا قومی بی رب تو کہا اے میری قوم مجھ پر گمراہی کچھ نہیں میں تو رب العالمین کا رسول ہوں تین آیتیں ہیں یہ آیت نمبر انسٹھ 61 تینوں کا ترجمہ ایک ساتھ سماعت فرما لیں رب پاک ارشاد فرما رہا ہے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 تو بہت دور سے اللہ تعالیٰ کی ذات و سلام علیہ السلاۃ وسلام کی نبوت کا تذکرہ ہے توحید جب نبوت سے ملے تو ایمان بنتی ہے گویا ایمان کے ایک رکن یعنی توحید کا ذکر اور اب نبوت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے بالکل واضح ہے ارشاد فرمایا گیا اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے بارش اور زمینوں کا حال تو سن لیا کہ بارش سے ہر زمین فیض نہیں لیتی اب نبوت کی بارش اور ان کی امتوں کا حال سنیے کہ رب نے پہلے مبلغ نبی حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا جنہوں نے کفار کو تبلیغ فرمائی انہوں نے اس کا قوم سے نہایت ہی مہربانی سے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو دلی عبادت بھی کہ اس کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ مانو مجھے نبی مانو اور جسمانی عبادت بھی کہ میری تعلیم کے مطابق نیک امال عبادات وغیرہ کرو انہوں نے اس تبلیغ پر ارد تو دلیل قائم فرمای کہ فرمایا اس کے سوا تمہارا کوئی سچا معبود نہیں جو تمہاری عبادات کا مستحق ہو جیسے ایک شخص سے دو باپ نہیں ہو سکتے دو مائیں نہیں ہو سکتی دنیا میں دو سورج نہیں جسم میں دو جانے نہیں بدن میں دو دل نہیں ایسی ہی مخلوق کے دو خالق یا دو معبود نہیں ہو سکتے مگر قوم نے اس دلیل پر دھیان نہ دیا تو آپ نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ تم پر بڑے دن غنی قیامت یا تمہارے تباہی کے دن کا عذاب نہ آ جائے وقت سے پہلے انتظام کر لو بارش سے پہلے اس کی حفاظت اس سے حفاظت کی تدبیر کر لو غرض یہ کہ حضرت انہوں علیہ السلام نے دلیل اور ڈر ہر طرح قوم کو سمجھایا قوم نے الٹا سر لیا بولی کہ تم بالکل ہی گمراہ ہو بلا ایک دنیا کا خالق اور مستحق عبادت ایک کیسے ہو سکتا ہے اور تم انسان ہو کر ہماری طرح کھا پی کر رب کے نبی کیسے ہو سکتے ہو عالم کے بہت سے خالق ہونے چاہیے اور فرشتے اس کے نبی چاہیے یہ بات اس قوم کے سرداروں نے کی لطف یہ ہے کہ حضرت انو علیہ سلام نے اپنے کلام میں علوہیت کے متعلق تبلیغ فرمائی ابھی سراہتاً اپنے متعلق زور نہیں دیا مگر قوم نے علوہیت کے متعلق کچھ نہ کہا صرف آپ پر اعتراض کیا جس سے پتا لگا کہ کفر کی پہلی اینٹ نبی کا انکار ہے جس سے تمام ایمانیات کا انکار ہو جاتا ہے یوں ہی ایمان کی پہلی اینٹ نبی کا صحیح اقرار ہے جس سے سارے ایمانیات کا اقرار ہو جاتا ہے اللہ تعالی نبی کی تعظیم و توقیر کی توفیق دے آمین تو حضرت ان علیہ السلام نے پھر بھی بہت نرمی سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے میری قوم اے میری نا سمجھ قوم مجھ میں ہلکی سی گمراہی بھی نہیں کیونکہ میں اللہ تعالی کا رسول ہوں اس کا رسول بہک نہیں سکتا اگر وہ بہک جائے تو عالم کا نظام خراب ہو جائے دنیاوی بادشاہ نہ سمجھ نہ اہل کو حاکم نہیں بناتے تو اللہ تعالی گمراہ کو نبی کیسے بنائے چونکہ وہ رب العالمین ہے اس لیے ضروری ہے کہ وہ مخلوق کی ہدایت کے لیے نبی بیجے جو ان کی روحانی پرورش کرے میری نبوت اس کی ربوبیت کی دلیل ہے تو بہرحال ان نبیوں کے واقعات بیان فرمانے کا مقصد نبی پاک صا شاہ شب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسکین دینا ہے کہ اگر آپ کی ساری قوم آپ کی نہ تو آپ ملول نہ ہوں شروع سے ہی یہ ہوتا چلا رہا ہے تو اس سے حضور علیہ السلام کی محبوبیت کا پتہ چلتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام اللہ کے سچے رسول اور صاحب وہی ہیں حضور علیہ السلام نے بغیر علم تاریخ سیکھے بغیر معرقین کی صحبت حاصل کیے اس زمانے کے حالات ایسے بے کم و کاسٹ بیان فرمائے جیسے تاریخ لکھنے کا رواج ہی نہ تھا جبکہ تاریخ لکھنے کا رواج ہی نہ تھا اور اس طرح درست بیان کیے کہ یہود و نصارہ کے پو پادری حیران رہ گئے ان کی کتب کے بالکل مطابق تھے کافر کو مومن کا ہم قوم کہا جا سکتا ہے نسبی یا ملکی قومیت کے لحاظ سے مذہبی حیثیت سے کوئی کافر کسی مسلمان کا ہم قوم نہیں ہے جن لوگوں پر واجب ہے کہ نبی پر ایمان لائیں یعنی امت دعوت وہ سب اس نبی کی قوم کہلاتی ہے حق یہ ہے کہ آپ اس زمانے کے سارے انسانوں کے نبی تھے ورنہ سارے انسان آپ کی مخالفت سے غرق نہ کیے جاتے لہٰذا تاک آمد سارے انسان حضور علیہ السلام کی قوم ہیں کہ ان سب پر لازم ہے کہ آپ پر ایمان لائیں میرا رب ارشاد فرما رہا ہے تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا بلا چاہتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں جانتے اب اجب تم اور کیا تمہیں اس کا اچمبا ہوا کہ تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ایک مرد کی معرفت کہ وہ تمہیں ڈرائے اور کہیں تم پر رحم ہو یہ دو آیات ہیں باسٹھ اور تریسٹھ نمبر گزشتہ آیات میں آپ نے حضرت سیدنا اللہ نوح علیہ السلام کے اپنے ذاتی فضائل و کامالات کا ذکر سنا اب آپ کی فیوز و برکات کا تذکرہ ہے پہلے فرمایا گیا تھا کہ میں خود کامل ہوں کہ اللہ سے رسول ہوں اب ارشاد ہے کہ میں کامل گھر بھی ہوں, کامل گھر بھی ہوں کہ لوگوں کو ایمان تقوا عرفان بخشتا ہوں چنانچہ درس یہ دیا گیا کہ حضرت ان علیہ السلام نے پہلے تو اپنی پوزیشن ظاہر فرمائی پر اپنے سے کفار کے شبہات دور فرمائے اپنی منزلت بیان کی کہ میں رب کا رسول ہوں پھر اپنی تشریف آوری کے فوائد بیان فرمائے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچاؤں جیسا آدمی ویسا اس کے لیے پیغام صرف پیغام پہنچا دینے پر ہی کفایت نہ کروں بلکہ تمہاری خیر خواہی بھی کروں کہ تم کو ڈرا کر امید دلا کر ان پیغامات کے قبول کرنے کی رغبت بھی دوں یاد رکھو کہ میں وہ خبریں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے رب کی ذاتوں سے پاک خبر و حشر کے حساب و کتاب دوزخ جنت کے عذاب و ثواب آنے والے طوفان کے ہولناک واقعات سب پر میری نظر ہے جس کی تمہیں نہ اطلاع ہے نہ خبر ہے لہذا تم میرے مقابلے کی کوشش نہ کرو میری اطاعت کرو کیا تم کو اس پر تعجب ہے کہ اللہ نے نبی کیوں بیجا اور پھر انسان کو نبی کیوں بنایا پھر تم میں سے نبی کیوں بھیجا پھر ایک مسکین مرد کو نبی کیوں بنایا یہ تو اس کریم کی بندہ نوازی ہے کہ جس سے تم مانوس ہو جو تمہارے ہر اچھے برے حالات سے خبردار ہے اسے نبی بنا کر تم نے بھیجا تاکہ وہ تمہیں رب کے عذاب سے ڈرائے اور تم کو تقوی اور پرہیزگاری کی تعلیم دے اور تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ دنیا بر آخرت میں رحمتیں کریں میری تشریف آوری تمہارے لیے رحمت ہی رحمت ہے چونکہ رب کے خوف سے تقوا حاصل ہوتا ہے اور تقوے سے رحمت ملنے کی امید اس لیے پہلے ڈرانے کا ذکر فرمایا پھر تقوا کا پھر رحمت کی امید کا چونکہ نبی تقوہ خوف خدا رحمت لینے کے لیے دنیا میں نہیں آتے یہ نعمتیں وہ رب کے پاس سے لے کر آتے ہیں وہ تو یہ نعمتیں تقسیم کرنے آتے ہیں اس لیے ان چیزوں کے دینے کا ذکر فرمایا چونکہ خوف خدا اور تقوا جب ہی مفید ہے جبکہ نبی کے ہاتھوں ملے اس لیے اپنی عطا کا ذکر فرمایا تو نبی صرف معاذ اللہ پوسٹ مین کی طرح پیغام رسا نہیں ہوتے بلکہ وہ حضرات پیغام پہنچاتے بھی ہیں اور احکام لوگوں میں جاری بھی فرماتے ہیں انہیں قبول بھی کرواتے ہیں وہ مخلوق کے حاکی میں اعلیٰ ہوتے ہیں رب کی طرف سے مقرر کردہ ہوتے ہیں حضرات امبیائی کرام علیہم الصلاط وب رب کی طرف سے خصوصی علم بھی لے کر آتے ہیں جس سے وہ دوسرے بے خبر ہوتے ہیں حضرات امبیائی کرام علیہم الصلاط وسلام عقائد شریعت کے اعمال طریقت کے اشغال سب ہی کچھ لوگوں کو بتاتے ہیں اور خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی دین لیتا ہے دیکھیے کفار پتھروں لکڑیوں کو خدا تو مان لیتے تھے مگر انسان کو نبی ماننے سے گبھراتے تھے کہتے تھے کہ نبوت اتنا اونچا درجہ ہے جسے انسان برداشت نہیں کر سکتا یہ نہ سمجھے کہ الوہیت تو نبوت سے کہیں آلہ ہے اور لکڑی پتھر انسانوں سے کہیں ادنا تو الوہیت انہیں کیسے مل گئی نبوت صرف انسان کو اور انسانوں میں بھی صرف مردوں کو عطا ہوئی کوئی جن فرشتہ عورت کبھی نبی نہ ہوئے بے ان کے آواز سے خدا کچھ عطا کرے حاشا غلط غلط یہ حوث بے بسر کی ہے اللہ تعالیٰ بندوں پر نبی کے ذریعے رحمت فرماتا ہے بلکہ وہ خود سرہ پر رحمت ہوتے ہیں ان سے نسل انسانی کو فخر حاصل ہوتا ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے فَقَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْقِ وَأَغْرَقَنَ الَّذِينَ قَذَّبُو بِآیَاتِنَا نو کامن امین ترجمۂ کنز المان تو انہوں نے اسے جٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی اور اپنی آیتیں جٹلانے والوں کو ڈبو دیا بے شک وہ اندھا گرو تھا یہ آیت نمبر چونسٹھ ہے گزشتہ آیات میں حضرت سیدنا نوح علیہ سلاط و کی نرمی نصیحت اعلی تبدیغ اور اس کے جواب میں قوم کی سرکشی اور سختی کا ذکر آپ نے سنا اب اس سرکشی کے انجام کا تذکرہ ہے یعنی ان کی غرقابی بیماری کا ذکر پہلے بیماری کے انجام یعنی موت کا ذکر اب ہو رہا ہے حضرت نو علیہ السلام اپنی قوم کو بہت کچھ سمجھاتے رہے مگر وہ ہمیشہ جٹھلاتے ہی رہے اس کا انجام یہ ہوا کہ پانی کا طوفان آیا اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ کشتی میں بیٹھ جانے والوں کو غرق ہونے سے بچا لیا صحیح سلامت طوفان سے نکال لیا اور جو لوگ اللہ کی عادتیں جٹلاتے رہے اللہ نے ان میں سب کو دبو دیا روئے زمین پر کوئی کافر زندہ نہ رہا ان کے ڈوبنے کی وجہ ان کا کفر و انکار اور کفر کی وجہ ان کے دلوں کا اندہ پن تھا وہ لوگ دل کے اندھے تھے جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی شان نہ پہچان سکے اللہ کے دشمنوں پر جب بھی عذاب آتا ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے دشمنوں پر جب بھی عذاب آتا ہے تو نبیوں ودیوں کو جٹھلانے ان کی بد دعا لینے سے آتا ہے دیکھیے فرعون برسوں تک دعوی خدائی کرتا رہا بنی اسرائیل کے بچے ذبحہ کراتا رہا مگر نہ ہلاک ہوا جب حضرت موسا علیہ صلاحت وسلام کی بدوالی تب ہلاک ہوا اللہ کے مقبول بندوں کی ہمراہی مصیبتوں سے بچا لیتی ہے بیڑا پار لگا دیتی ہے جو دین و دنیا کی آفتوں سے بچنا چاہے وہ مقبولوں کا ساتھ اختیار کرے نبی کا دامن جانوروں کے لیے بھی پناہ ہے دیکھو کشتی نو یا حضرت نو علیہ السلام کا حرم کی جانور اس میں آ گئے عذاب سے بچ گئے آج کعبے کے حرم میں انسان جانور حتیٰ کہ خود درختوں کو امن ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حرم سارے جہاں میں ہے کہ دنیا حضور کی برکت سے عذاب الہی سے بچی ہوئی ہے اگرچہ گناہ کر رہی ہے جو انسان نبی کو دار العمان نہ مانے وہ جانوروں سے بدتر ہے دیکھو قوم کے کفار کشتی سے دور رہے غرق ہو گئے کافر جانوروں سے بدتر ہے ایمان کے بغیر نبی کا بیٹا ہونا نبی کی بیوی ہونا نبی کا رشتہ دار ہونا بالکل بیکار ہے کہ رشتے اسے عذاب سے نہیں بچا سکتے ایمان کے بغیر نبی کے ساتھ گھر میں رہنا عذاب سے نہیں بچا سکتا اللہ اکبر کبیرہ ارشاد خداوندی ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ترجمہ کنزل ایمان اور عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بیجا کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تو کیا تمہیں ڈر نہیں کفر اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں یا قومی ولا رسول رب کہا اے میری قوم مجھے بے وقوفی سے کیا علاقہ میں تو پرور عالم کا رسول ہوں یہ تین آیات ہیں آیت نمبر 65, 66, 67 تینوں کا ترجمہ ایک ساتھ سماعت فرما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 گزشتہ آیت میں اس پہلی کافر قوم کا ذکر ہوا جس پر دنیا میں پہلا عذاب آیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اب دوسری کافر قوم کا ذکر ہے جس پر ثانوی طور پر عذاب آیا یعنی حضرت حد علیہ السلام گویا بے مثال عذاب کے بعد مثالی عذاب کا ذکر فرمایا جا رہا ہے اور درس بالکل واضح ہے محبوب علیہ السلام آپ کو میں نوح کے کرتوت اور ان کا انجام تو سن چکے اب ان کے بعد والی قوم کا حال سنیے کہ اللہ نے ان کی طرف انہی کی قوم انہی کی نسل انہی کی برادری میں سے ایک رسول بھیجے حضرت حد علیہ السلام انہوں نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی کہ نہایت نرمی سے فرمایا عمارفت ایمان لاؤ صرف اس کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا معبود حقیقی سچا الہ کوئی نہیں تم قوم نوح کا انجام تو سن چکے ہو طوفان نوح کی علامات دیکھتے ہو تو تم ڈرتے کیوں نہیں ان کی جماعت کے بعد سردار تو ایمان لائے بعض کافر رہے کافر سرداروں نے یہ کہا کہ ہم تو آپ کو بڑی بھاری بے وقوفی بے عقلی بے دیکھتے ہیں معاذ اللہ آپ بڑے بے عقل ہیں ہم کو یقین ہے کہ آپ جو اپنے کو اللہ کا رسول کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں بلا ایک خدا سارا جہاں کیسے سنبھال سکتا ہے اور وہ ایک غریب آدمی کو نبی کیسے بنا سکتا ہے مع اللہ تو حضرت حد علیہ السلام نے نہایت نرمی سے ارشاد فرمایا اے میری قوم مجھے بے وقوفی بے عقلی سے دور کا تعلق بھی نہیں میں تو اللہ رب العالمین کا رسول ہوں رسول اللہ اول درجے کے عقل والے ہوتے ہیں ان سے ایک دنیا کا نظام قائم ہوتا ہے اگر ستون کمزور ہو تو چھت قائم نہیں رہ سکتی اگر ریل کار ڈرائیور بے عقل ہو تو وہ کبھی منزل مقصود پر گاڑی کو نہیں پہنچا سکتا تو دیوانہ بے عقل رسول مخلوق کو خدا تک کیسے پہنچا سکتا ہے اللہ کیسا پاکیزہ کلام ہے یاد رکھیے کہ جیسے جسمانی رشتوں میں دو رشتے ایسے ہیں جن میں تعدد کی گنجائش نہیں کیونکہ وہ تمام رشتوں کی جڑ ہیں وہ رشتے ماں اور باپ کے ہیں کوئی شخص دو باپ یا دو ماں کا بیٹا نہیں ہو سکتا ماں باپ ہی تمام رشتوں کی جڑ ہیں ان کے بھائی چچا ماموں میں ان کے باپ دادا یا نانا ہیں ان کی ماں دادی یا نانی ہیں باقی رشتے تعدد برداشت کر لیتے ہیں کیونکہ وہ شاخیں ہیں ہمارے بھائی بہن چچا تائے خالہ پھوپھی بہت سے ہو سکتے ہیں یوں ہی ہمارے مخدوم متا بہت ہو سکتے ہیں مگر خدا اور نبی ایک ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ ان سے رشتے ہزار ہار رشتوں کی جڑ ہیں ان سے رشتہ ہزار ہار رشتوں کی جڑ ہے کہ اللہ کے سارے نبی ہمارے محترم ان کے سارے فرشتے ہمارے محترم یوں ہی حضور علیہ السلام کے سارے اولیاء سارے علما ہمارے مخدوم جڑ ایک ہی ہوتی ہے شاخیں بہت ہو سکتی ہیں لہذا پاگل وہ لوگ تھے انبیاء کرام نہیں تو تل امکان تبلیغ نرمی سے کی جائے کہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور یہ معلوم چلا حضرت حود علیہ السلام نے ایسی جابر قوم کو اپنی قوم کہہ کر پکارا تاکہ جب وہ نرمی سے ان کی طرف آ جائیں تو ان کی اصلاح آسان ہوگی تو مبلغین کو ایسے اخلاق اختیار کرنے چاہیے لوگوں کو اللہ تعالی کی عذاب یاد دلانا چاہیے گزشتہ سرکش قوموں کے انجام کی طرف توجہ دلانا چاہیے تاکہ ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو اور ایمان اختیار کریں نبی کو کم عقل یوں ہی انہیں کم علم سمجھنا یا کہنا ان کی عقل کو کسی سے کم جاننا ان کا علم کسی سے کم ماننا بے دینی ہے وہ حضرات علم و فضل کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قومیات کے خفیات میں اسے شمار فرمایا کہ اس قوم نے حضرت حوض علیہ السلام سے زیادہ اپنے کو عقل مند سمجھا اس سے وہ لوگ عبرت پکڑے جو شیطان یا حضرت اسرائیل علیہ السلام کا علم حضور اکرم علیہ السلام سے زیادہ کہتے ہیں نبی کی حقانیت میں شک کرنا ان کے کسی قول و فعل کو مشکوک نگاہ سے دیکھنا یہ کفر ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی پھٹکار ہوتی ہے وہ اپنی بدکاریوں کو حق اور اللہ والوں کی نیتوں کو باطل سمجھنے لگ جاتا ہے میرے علیہ السلام کا مثل ایسا ہی ناممکن محال بذات ہے جیسے خدا کا شریک کیونکہ جیسے علوہیت خالقیت ازلیت ایسی صفات ہیں جن میں تعداد ناممکن ہے ایسے ہی اولیت آخریت اصلیت عالم شفاعت قبرا ایسی صفات وحدت ہیں ان میں تعدد کی گنجائش نہیں آق علیہ السلام اول خلق ہیں آخری نبی ہیں رحمت للعالمین عالمین ہیں شبی بین ہے اگر کوئی اور بھی ان صفات سے موصوب ہو تو حضور علیہ السلام سب سے اول سب سے آخر سب کے لیے رحمت سب کے شفیع نہ رہیں گے انبیاء اولیا مشکل خوشا حاجت روا حاضر و ناظر ہو سکتے ہیں تو یہ صفات تعدد کے خلاف نہیں ان میں تعدد ہو سکتا ہے وحدت لازم نہیں اس صورت نو میں جان آخ جان آ کے جانے جہاں نا سچ آ رب دی میں شان آخا جس شان شانہ سب بنیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمد یہ شان ہے دنیا بیڑیوں کا جنگل ہے جس میں انسان گویا بکریاں ہیں شیطان اور شیطانی لوگ بیڑیے ہیں جو ہر وقت ان کے شکار کی فکر میں ہیں اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے نبی بھیجے جنہوں نے دین کے مضبوط کلے بنائے ان کلوں کی بنیاد درست عقائد اور ان کی ستون و نیک نیکا ہیں ان حضرات انبیاء کی وہاں نگرانی ہے علماء اولیاء سالین کا حفاظتی پہرا ہے جو ان حضرات کی دعوت پر اس کلے میں آ گیا شکار سے محفوظ ہو گیا اور جو ان سے سرتابی کر کے الگ رہا وہ بیڑیوں کا شکار ہو گیا میرا رب ارشاد فرما رہا ہے او ہو قوم رسالاتی ربی وانا لكم ناصحون امين ترجمہ ہے کہ ان ظلم پہنچاتا ہوں اور تو ہمارا معتمد خیر خواہ ہوں۔ او عجبتم ان جاءكم ذکر من ربكم على رجل رجل منكم ليُنذركم وذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطہ آلَى اللَّهِ لَعَلَّكُمْ <تُفلشون> اور کیا تمہیں اس کا اچنبا ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں سے ایک مرد کی معرفت کہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوخ کا جانشی کیا اور تمہارے بدن کا پھیلاؤ بڑھایا تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ کہیں تمہارا بلا ہو یہ آیات نمبر سکسٹی ایٹ 67 ہیں پچھلی آیات میں حضرت حود علیہ السلام کی رسالت کا ذکر آپ نے سنا اب ان کے فرائض منصبی کا تذکر ہے جو آپ علیہ السلام نے خود بیان فرمائے گویا آپ کے مقام کا ذکر فرمانے کے بعد آپ کے کام کا ذکر ارشاد فرمایا جا رہا ہے درس یہ دیا گیا جب غوم عاد نے حضرت حود علیہ السلام کو معاذ اللہ بے اقلی جھوٹ وغیرہ کے الزام لگائے تو آپ نے اپنی شخصیت اپنا درجہ مقام بتانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں ہوں اللہ کا رسول میرا منصب یہ ہے کہ اللہ کا کے پیغامات امت تک پہنچاتا ہوں اس کے علاوہ میں تمہارا نہایت ہی اعلیٰ خیر خواہ ہوں کہ دینوں دنیا میں تمہارا بلا چاہتا ہوں تمہارے ماں باپ بلکہ ساری مخلوق کی خیر سے میری خیر کا بڑھ کر ہے ساتھ ہی میں رب کا امین بھی ہوں کہ جیسے اس کے پیغامات آتے ہیں ویسے ہی تم تک پہنچا دیتا ہوں کوئی کمی بیشی نہیں کرتا کیا تم کو اس پر تعجب ہے کہ کوئی فرشتہ یا جن نبی کیوں نہ بنا تم ہی کا ایک مرد نبی کیسے بن گیا یہ تو رب کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے انسانوں میں انسان نبی بیجے اور اکثر قوم میں اسی قوم سے نبی بیجے کیونکہ اس سے مقصد نبوت اچھی طرح حاصل ہوتا ہے یعنی تبلیغ اور ڈرانا تاکہ انسان انسان کو اور ہم قوم اپنی قوم کو اچھی طرح تبلیغ کر سکتا ہے تمہیں اللہ نے تین خصوصی نعمتیں بخشی ہیں انہیں یاد کرو اور اس پر ایمان لاؤ ایک یہ کہ قوم نخ کی تباہی کے بعد تم کو اس زمین میں بسایا تمہیں ان کی املاک کا مالک بنایا دوسرے یہ کہ تم کو دوسرے یہ کہ تم کو وہ شہزوری اور جسامت بخشی جو دوسروں کو نہ بخشی تم بڑے طاقتور اور لمبے چوڑے سو سو گز ہو تیسرے یہ کہ اس نے تم کو بہت سی نعمتیں بخشی صحت دولت اولاد جائیداد وغیرہ ان سب کو یاد کرو اس میں تمہارا ہی بلا ہے کہ تم دنیا و آخرت میں کامیاب رہو گے اس میں رب آلہ کا یا میرا ذاتی فائدہ کوئی نہیں یہ تھی تبلیغ اور یہ تھا پیغام اور یہ تھا درس جو کہ حضرت سیدنا نحود علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا تو مبلک کو ہر حال میں ہر وقت تبلیغ کرنی چاہیے اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے آخری وقت شرعی مسئلہ بتایا پھر جان ان کی نکلی سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی سفر جمعے کے دن ایک بج کر پانچ منٹ پر مسئلہ تین منٹ تک بتایا دس منٹ پر وفات ہوئی اللہ اکبر کبیراہ اور یہ ہے ابلی حکم کی تجلی جو نبی کی طرف سے امتی پر پڑتی ہے انسان کے بڑے سچے خیر خواہ حضرات انبیاء کرام ہیں کہ دوسروں کی خیر خواہی عارضی اور اکثر خود غرضی سے ہوتی ہے ان حضرات کی خیر خواہی دائمی اور بے لوس اور بے غرض ہوتی ہے امانتداری صرف مال میں نہیں ہوتی بلکہ پیغام راز اور دوسری چیزوں میں بھی ہوتی ہے حضرت عود علیہ السلام کے پیغامات پہنچانے کے امین تھے آپ نے بغیر کمی بیشی کے پہنچا دیے بعض باتیں ان کے اور رب کے درمیان راز و اسرار کی اور رازداری میں رکھی یہ ہے نبی کی امانت ہمارے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قرآن کے احکام لوگوں کو پہنچائے متشاب ہاتھ چھپائے کیونکہ یہ حبیب محبوب کے درمیان راز تھے یہ ہے امانت امانتھاری ظاہلوں کی بدتمیزی پر صبر و تمل کرنا یہ سنت انبیاء ہے دیکھیے حضرت حود علیہ السلام نے کی سختی کا جواب نرمی سے بلکہ ان پر اپنے احسانات ظاہر فرمائے اور پھر بھی انہیں اپنی طرف بلایا اللہ کبارکہ وطالعہ ہم سب کو بھی امر بالمعروف معروف و نہیں علم کے منصب پر قائم ہونے کی توفیق ادا فرمائے اور اس پر استفامت ادا فرمائے اس کے لیے الحمدللہ اللہ کی سب سے ہم پر مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ رحمت اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت اس دورے پر فتن میں قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی ہے اس مدنی ماحول میں جو وابستگی اختیار کرتا ہے الحمدللہ عمر امر بالمعروف و المنکر کا جذبہ اسے ملتا ہے اس منصب پر وہ فائز ہوتا ہے متمکن ہو جاتا ہے نیکیاں کرتا ہے درس دیتا ہے برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے دوسروں کو بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے اور یہی ایک مسلمان کی شان ہے ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے بزرگان ددین آخری سانس میں بھی شرعی مسائل اور لوگوں کی مسلمانوں کی بہی خواہی کے لیے کوشاں رہے تو زندگی نیکیوں میں گزرنی چاہیے اور یہ ذہن اسی وقت بنے گا جب نیک لوگوں سے وابستگی ہوگی اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کو اللہ تعالی عروج عروج عروج عروج نصیب فرمائے آمین خوب خوب ہمیں مضنی قافلوں میں مضنی انعامات پر عمل کی توفیق طا فرمائے آمین اللہ معامین ثم آمین وماغلم آپ سے گزارش ہے کہ مختصر دورانی کے لیے ایک ناصر قلعے فرمائے ان شاء اللہ اس کے بعد پھر در سے فکر ہوگا کوئی بھائی بھی تشریف لائیں اور نا شریف لل فرما دیں ہینڈ ریس کیجیے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھائی بھی تشریف لائیں ہینڈ ریس کریں مختصر دورانی کے لیے نا شریف لے فرمائیں میری وائس آ رہی ہے آپ بھائیوں کو آواز آ رہی ہے میری آپ بھائیوں کو جی عرفان بھائی آپ تشریف لائیے Baam Ba, Dra��, Go�� Sher Tur windapvet in Rocky Maj isn't my love, but you got to child teaching. Yes, peace all ya rehne to munna tara disha ma kya keh raha ho rishte ka dil ka baat jo aakhir mein a kya risa hum ko ya rehne janam mein to kya ma baate da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 Ya wake ha ke stur dukara baftak ya kina kegera murichi taroshay anata kegera murichi taroshay surkh re va subhan al hamdihum hu